و اللہ و رحمۃ اللہ علیہ محمد السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ صبح باقی تمام سامعین خارہ گرامی بردران سب کو سلامت کرتے ہیں گرامی تو تین ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شرم درخت نمبر چھ سو اکیانوے ابلک تین سو ہے دعوت شریف تھے جیسے کانوے دعوت شریف کی شروع سے لے کر ابھی تک دروس کی تعداد اور تین سو تینتیس اوراد فتح کی اولا فتیحی میں ہم اعظم نمبر اکیس یا علیم فی القرآن قرآن پاگمی کے عنوان سے اس مقدس قرآن پاگمی کو میں ویسے تو بہت کافی تعداد میں ہیں ایک سو خوش لیکن ان میں سے چند ایک مہارت اور لوگوں کو جو ہے ذرکہ لاؤں چنا آیات جو ہے جن میں اس مقدس آئی ہے ابارہ دو تین دن جو ہے ہمارا سلسلہ در تھوڑا سا اس میں جس میں وقفہ آیا کیونکہ میرا موبائل جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو ایک اور موبائل لینے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اس وجہ سے چند دن جو ہے یوں ٹو کر کے ٹائم چلایا تھا اور آگے الحمدللہ جو ہے نئے موبائل آیا جس وجہ سے جو ہے انشاءاللہ یہ درست سلسلہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے آگے چلے گئے انشاءاللہ تو اللہ علیم آیت نمبر پانچ جو ہے اسم عنوان پر عالیم جل جلال و قرآن پاک پاگم عنوان سے عائد نمبر ابھی تک چار آیتوں کی توضیح ہو گئی ابھی پانچواں آیت اللّہ تعالیٰ بسم اللہ الم بصِن ویم ون یہ الم انفال اند نمبر اکسٹھ ہے سر ان جو ہے عید نمبر اکسٹھ ہے ہنجے ہنجے اور اللہ ہی پر بھروسہ کر اللہ, اللہ ہی پر بلا شکر و بلا شک و شبہ وہی ذات پاک ہے ان وہی ذات پاک ہے جو خوب جو ہے وہی ذات پاک ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے ان نحو ہوا ان وہی ذات پاک ہی خوب سننے والا الشمی العلیم اور خوب جاننے والا ہے سعد کے جو ہے تاجمہ ہو تو اس آیت مجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود پر بھروسہ و توقع کرنے کا حکم دیا وہ توقل اللہ عمر کے سگا توقع یہ توقع توکل جو عمر ہے یہ امر کے سگوا ہے ہاں جی امر کے سگے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو ہاں جی اللہ پر توکل کرو اور جی فر جی فرمایا اور کیوں یہ کیونکہ وہ وہ ذات ہی سننے والا وہ ہاں بڑا اور خوب سننے والا اور جو ہے سب سے زیادہ جاننے والا بڑا جاننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا باق مقدسات ہے تو شاید مجدہ میں اللہ تعالی نے ہمیں خود پر بھروسہ اور توقول کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اے میرے بندے تم مجھ اللہ پر بھروسہ کرو اور کاموں کے تغمیر اور انجام کو میرے حوالے کرو کیونکہ میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہوں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں اور تمہارے خلاف کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں تمہارے خلاف کیا کیا پلانیں بنا رہے ہیں میں ان تمام بات میں وہ تمام ان باتیں جو میں وہ تمام باتیں سنتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف کیا کر رہے ہیں لہٰذا مجھ اللہ کی جو ہیں ہاں جی مجھے اللہ کی اطاعت کرو اور میرا بندہ بن جاؤ اور مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو ہاں جی مجھ اللہ کی اطاعت کرو میرا بندہ بن جاؤ اور مجھ پر بھروسہ کرو کیونکہ جو ذات تمہارے بارے میں تمہارے دشمنوں کے سازشوں سے آگاہ ہیں اور وہ ہر کام پر قادر ہے وہی تمہارے دشمن سے بچا سکتے ہیں اور ان کے سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں لہذا جو ہے علیم ان کے لفظ مبالغہ اور صفت مشبہ دونوں کے افزان میں شامل ہے فائل ان کے وزن کیونکہ فائل جو ہے کہ وزن پر مبالغہ کے الفاظ اور صفت مشمبہ کے الفاظ دونوں آئے بس علیم یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور ہمیشہ جاننے والا دونوں مفہوم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات ایسی ذات ہے ایسی ہی ذات ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا علم باقی تمام صفات کی طرح بے نہایت ہے اور اطلاق رکھتا ہے اس کا علم ازل سے ابد تک کو بھی شامل ہے وہ ہمیشہ سے علیم ہے اور علیم رہے گا ہمیشہ سے جاننے والا جاننے والا رہے گا ہمیشہ سے اس کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا علم اس کو رہے گا اس کائنات میں ازل سابتہ کوئی بھی شے اس ذات حد کے علم سے خالص اس کے علمی احاطے سے خالص نہیں ہے خود دوسرا میں فرمائے احاطہ بالکل شے علم ہاں اس کا علم کائنات کے ہر شے پر محیط ہے آپ لوگوں کی نظبت شے کے لبت ایک سا وسیع جو جس کے مسادق کائنات کی ہر چیز ہے ہاں جی سات آسمانوں اور زمینوں بھی ہے ان کے اندر جو تمام مقررات آسمانی بھی ہے اور تمام سیرات و ستارگان بھی ہے کاکشانے بھی ہیں تمام مخلوقات بھی ہے پھر اسے انسان و جنات و تمام موجودات عالم اس شے کے مفہوم کے اندر آتا ہے اللہ ختمات احاط الش علما اس ذات ارداس کا علم ہر چیز پر محیط ہے لہٰذا جن گرمی وہ لہذا اور علیم اللہ تعالی کے صفاتی ہیں جی صفات ذاتی ہیں جی اور ثبوتی میں سے صفات جو ہے ذاتی بھی اللہ تعالی کی صفات ذاتی ثبوتی میں سے یعنی اللہ تعالی کی ذات کے صفت ہے یہ اللہ تعالی کے ذات سے کبھی بھی جدا ہونے والی نہیں ہے اللہ ازل سے علیم ہے اور ابد تک علیم رہے گا علم اس کے ذات کیسا ہے کبھی بھی سے جدا نہیں ہمارے علم کے درہ نہیں ہے بعد میں ہم نے حاصل کیا اللہ جو اس کے ذات ازل سے علیم ہے جس طرح ازل سے وہ موجود ہے ازل سے علیم ہے ابد تک رہے ابد تک اس کے ذات رہے گا اس کے ذات علیم ہے ہاں جی تو ایسے پاکزات جی؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ذاتی میں سے صفات ذات ہیں لہذا جو ہی یہ صفت ہے یہ سبقت بہت ہی اہمیت کے حامل الصفت ہے شیاست علیہ رحمٰن بھی اس القاضہ میں جو اللہ پر اعتقادات کے باب میں یہ بھی فرمایا اللہ واجب الوجود ہے اللہ ہاں جی صاحب حیات ہے اور ساتھ ہی فرمایا اللہ علیم اس بات پر اعتقاد رہنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے وہ علم ہے ہاں جی علم کی صفحت سے متصف ہے سمع اور بصیر بھی سننے والا جاننے والا بھی ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات میں سیاح زین گرامی تو یہ ایک درخت جو ہے شکایت کی آپ کو توضی ہو گئی فی الحال ان شاء اللہ آگے چلیں گے ہمارے اللہ نے فرمایا وہ توقع اللہ پر بھروسہ کرو ہاں جی کیونکہ بلا شخص و ان نہ ہو بلا شوش و وہ انحو ہوا یہ ہوا دوبل ذکر کر کے تاکہ چلو وہ ذات وہ ذات ہی بلا شخص با وہ ذات یاد دہ سے اللہ سننے والا ہر چیز کو سن بات کو خواب آہستہ بولو زور سے بولو آسمانوں بولو زمین بولو سمندر کے تہ میں بولو کوئی بھی موجودات بولو سمندر کے تہ میں ایک چونٹی کی آواز کو بھی سننے والا ہے چھوٹی چونٹی کی آواز بھی حت عادث میں آتا ہے جو سمندر کے تہ میں ہاں ایک چھوٹا چونٹی اگر ایک پتھر کے اوپر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے چلنے کے آہت بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے کوئی آواز اللہ سے معافی نہیں کوئی شے اس کے علم سے معافی نہیں غلامی عصا عظیم ذات ہے ہمیں ان اسما الحث کے ذرے سے اور ان مقدس آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے ہاں جو اس کے علم میں بے پیان اور بے نہایت پہ ہمیں مومن ہونا چاہیے تاکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس بات پر اگر ہماری ایمان پوختہ ہو جائے اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے خا ہم جو ہے زور سے بولو خواہ ایسا بولو خواہ دل ہی دل میں بولو سنتا ہے اللہ ہمارا ہمارے ہماری ہر کردار رفتار گفتار اعمال کردار دیکھتا بھی ہے سن بھی ہے ہاں ہماری کوئی بھی اہمات کے اندار اس کی نگاہ ہے اقدس سے مخفی نہیں ہے ہماری تمام کرتوت کو وہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے تمام احوال سے بھی آگاہ ہیں اس سے چھپ کر نہ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں نہ دل و دماغ میں کوئی بات لا سکتے ہیں ایسے عظیم ذات اگر ان صفات پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو آج کی مادی دور میں آج کے فصق و حجور کے دور میں ہاں حسن یہ جو جدید وسائل انٹرنیٹ اور دوسروں وغیرہ کے ذریعے سے موبائل اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ کی وجہ سے ہم دنیا کے فوشا کو انسان بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو ان کے مقابلے میں آپ کے اندر ایک بریک جو ان کو دیکھنے سے بچانے کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مبارکات ہے خصوصاً انہیں صفات پر ایمان ہے یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے میرا اللہ میرے تمام اعمال کردار افطار گفتار مخفی ظاہر سب دیکھ رہا ہے اس بات پر پختہ ایمان لانے کے بعد اگر آپ کا یہ ایمان پختہ ہو جائیں تو آپ جو ہے معصوم کسبی کے مقام پر پہنچے آپ گناہ کر ہی نہیں سکیں گے کیسے کریں گے اللہ وہ ذات اقدس جو آپ کے خلاف کچھ بھی کاروائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کا ابھی ابھی موت آپ کو بیماری بنا سکتے ہیں آپ کو غریب بھی کر سکتے ہیں آپ کو امیر بھی کر سکتے ہیں آپ بیمار ہیں تو صحت مند بھی کہہ سکتے ہیں پریشانی ہے تو پریشانیوں سے نجات بھی دے سکتے ہیں ہاں آپ کے خلاف مشکل سے مشکل فیصلہ بھی کر سکتے ہیں آسان سے آسان نہ ہمارے سب کچھ اسے زیادہ دس کے دس قدرت میں ہماری دنیا بھی اس کے ہاتھ میں ہمارے آخرت بھی اس کے حاقت میں کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو دنیا کی زندگی میں راضی رکھنے کی کوشش کیا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بچایا اس کے احکامات پر ایمان لایا اور عمل کیا وہی کامیاب ہیں ہاں جنہوں نے مخالفت کیا بڑی جو ہے دلیری کے ساتھ ان کے لیے انجام کل بہت خدرناک ہے اعظان ان صفات کو جانیں اور اللہ پر سچی ایمان رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سعادت مند کرے گا اور آخرت میں بھی ہم نجات پانے والوں میں سے جو ہیں آپ آنکھیں بند کریں گے یہاں سے تو آپ جنت کے عالم مقامات میں ہوں گے گرامی میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس آسمان حسنا کے توسط سے قرآن پاک ان مقدس آیات کے توسط سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کماحت و ہمیں معرفت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو اور جو ہے اس کی احکامات کی تعویداری ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے حسن بزران دین کی دیوی ان دعاؤں کی ہمیں جو ہے ہم یہ ہماری دعائیں ہیں حسن میرکبیر رحمت اللہ علیہ نے یہ جو دعائیں ہمیں اوراد صبح کی شکل میں فتح کی شکلیں خمشت خمشی کی شکلیں اور دعائیں جو ہمیں دیا یہ سب ہمارا دعا بھی ہے جن کے ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ سب ہمارا عقیدہ بھی ہے دعا بھی ہے لہٰذا عقدہ اس بات کہ معنی مفہوم کو سمجھیں تو ہمارا عقیدہ ہوا اور معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمارا عقیدہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ان دعاؤں کی بدولت عثم الحسن کی برکت سے حقوق عادت کی برکت سے ہمیں اللہ کی کما حق و معرفت کی توفیق اور شیطان اور نبس ہمارا کے شرط سے حصن اس زمانے کے جو ان جدید وسائل کو ہاں جی غلط استعمال کرنے سے اللہ کی یہ عظیم معرفتیں ہمیں بچائے میں وصلا بن جائے اللہ اپنی پناہ میں ہمیں رکھے آمینس